ضروری وضاحت جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا لیکن اس تحریر کے اجرا سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے دارالعلوم آنا چاہتا ہے چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا لیکن مجموعی طور پر دار العلوم دیوبند ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا جس کی دست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعہ ارسال کر دی گئی ہے دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مصلب و و پر قائم رکھنے نیز جماعت کی افادیت اور علماء حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلقاً و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے آمین ابو القاسم نعمانی سعید احمد عف اللّہ عن پالن پوری ارشد مدنی پانچ تین چودہ سو اڑتیس ہجری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و والسلام وسلم سید الانبیاء والمرسلین محمد و علیہ و اما بعد اس وقت دنیا کے بہت سے علمائے حق اور مشائق وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں دار العلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی دارالفتا دارالعلوم دیوبند میں کئی استفتاعات آئے ہوئے ہیں ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استف استفتاعات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات غلط استدلالات اور تفسیر برائے پائی جا رہی ہے بعض باتوں میں انبیاء علیہ و السلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع صلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتویٰ کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور صلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد رد و انکار لازم آ رہا ہے نیز اس کی وجہ سے اکابر و اصلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے اکثر خلاف ہے مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے ان میں سے چند یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حکالہ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار افراد گمراہ ہو گئے اصل تو موسا علیہ السلام تھے وہی ذمہ دار تھے اصل کو رہنا چاہیے ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے نقل حرکت توبہ کی تکمیل و تززکیہ کے لیے ہے توبہ کی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں چوتھی شرط نہیں جانتے بھول گئے وہ کیا ہے خروج اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا ننانوے قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی راہب نے اس کو مایوس کر دیا پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو اس قاتل نے خروج کیا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی یہ شرط لوگ بھول گئے توبہ کی تین شرطیں بیان کرتے ہیں چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا وہاں دین ہاں دین کی تعلیم ہوگی دین نہیں ہوگا اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے انبیاء اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے ذنا کار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی تو علماء سے جتنے چاہے فتوی لے لو کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے اس میں گناہ ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالی قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں علما سو ہیں علمائے سو ہیں ان کے دل و دماغ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتوا دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علمائے سو ہیں علمائے سو ہیں ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں وہ بالکل جاہل علماء ہیں بیر نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے چاہے اس کو بخاری یاد ہو بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے جو اس واجب کو ترک کرے گا اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہارا اصلاح تعلق کس سے ہے کیوں نہیں کہتے کہ میرا اصلاح تعلق اس کام سے ہے میرا اصلاح تعلق دعوت سے ہے اس بات پر یقین کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ ضامن ہیں میں نے خوب غور کر لیا کام کرنے والوں کے پیر اکھڑنے کی اصل وجہ یہ ہے مجھے تو غم ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے خود اپنی دہی کو کھٹی کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا مجھے سخت حیرت ہوئی کہ جب ہمارے ایک ساتھی نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی چھٹی چاہیے مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لیے جانا ہے میں نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے دعوت و عبادت کو جمع نہیں کیا تمہیں کم از کم چالیس سال تبلیغ میں ہو گئے چالیس سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ میں ایک مہینہ اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا عبادت کے لیے وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر سکتا ہے میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دین سیکھنے کی تشکیل پر نہیں نکل رہے ہیں اس لیے کہ دین دین سیکھنے کے تو اس لیے کہ دین سیکھنے کے تو اور بھی راستے ہیں بس تبلیغ میں نکلنا ہی کیوں ضروری ہے دین ہی تو سیکھنا ہے مدرسہ سے سیکھ لو خانقاہ سے سیکھ لو ان کے بیانات کے بعد ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے صرف اسی کو وہ امبیا اور صحابہ کے طریقے جہد سے تعویر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعین ہی امبیا کی محنت کا مذداق قرار دیتے ہیں حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کو جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، امہ مجتہدین، فقح محدسین مشائق اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کی ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریہ کی غماز ہیں ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے اس لیے ان پر تفصیلی کلام کی یہاں ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے دار العلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعہ اور دار العلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر بنگلہ والی مسجد کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملا و مثلاقن جمہور امت اور اکابر رحی اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی انبیاء کی شان میں بے ادبی فکری انحرافات تفسیر برائے احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اسطلح... اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریدہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسل و مشرق پر مسلق و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقۂ غاللہ کی شکل اختیار کر لے گا ہم سب دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے آمین ثم آمین حبیب الرحمن عاف اللہ عنہ مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی زین الاسلام صاحب مفتی ابو القاسم صاحب قاری محمد عثمان صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مولانا نعمت اللہ صاحب مفتی نعمان صاحب سیتا پوری مفتی محمود صاحب بلند شہری مفتی وقار صاحب اور کئی دستخط ہیں مفتی نعمت مو... نعمت اللہ صاحب نے اس پر نوٹ چڑھایا نوٹ پہلے اس طرح کی نامناسب باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوئی تھیں تو اس دور کے علماء دین مثلا حضرت شیخ الاسلام وغیرہ نے ان کو متنوع کیا تو ان حضرات نے اس کا تدارک کیا مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا اقتباسات سے واضح کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلائی گئی مگر وہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فیصلہ اور فتویٰ کی تصدیق کی جاتی ہے